اللہ بارک محمد امال محمد کما بارک تعلی ابراہیم والا علی ابراہیم ان کا حمیدم مختصر وقت میں ایک بات سمجھانے کے لیے میں نے مختصر سی تلاوت کی ہے ان دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے سوال یہ ہے دین اللہ کے ہاں اسلام ہے دین ہمارے ہاں بھی اسلام ہے ہم سے کو پوچھے دین کیا ہے ہم ہاں بھی کہیں گے اسلام ہے تو پھر یہ بات کیوں فرم ہے کہ دین اللہ کے ہاں اسلام جتنا فرماد ان اسلام دین اسلام کا نام دین اللہ کے ہاں اسلام ہے یہ ان اللہ کا لفظ کیوں استعمال کیا اس کو سمجھنے سے پہلے ایک سوال سمجھیں پھر اس کا جواب سمجھیں پہلے سوال اور اس کا جواب سمجھیں کا جواب سمجھے گے تو ان اللہ سمجھ آئے گا اس لفظ اندہ کو سمجھانے کے لیے واقعہ تھا ایک گھنٹہ کم از کم ہو خالص علماء ہوں تو بات زیادہ مزیدار ہوتی ہے آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا یہ بات میں کیوں کہہ رہا عید کا دن تھا منڈی بہاول دین سے ایک مولانا صاحب مولانا محمد ہار میرے شاگرد بھی ہے مجھ سے بیت بھی ہیں عید کے دن مجھے ملنے کے لیے آئے ساتھ ان کے دو طالب علم بھی تھے ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ اب یہ طالب علم نظریاتی طور پہ ہمارے نہیں تھے ہمارے مخالف عقیدے کے تھے اور شاید انہوں نے کہہ رکھا کہ ہمارا بتانا نہ ہم, کون ہے ہم نے سوال کر لیں تو اس لڑکے نے مجھ سے سوال ہی کیا انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں میں نے کہا جی زندہ ہیں مجھے کہتا ہے اس پر آپ دلیل پیش کرتے ہیں لا لاتا سبن قتلوا قطل صبیر اللہ امواتا بلیا عند ربهم ربیزو کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کو ہو بل احیا ان آئندہ رب وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے مجھے کہتا ہے یہ دلیل آپ کی نہیں بنتی یہ دلیل ہماری بنتی ہے تو بڑی دلچسپ بات ہے میں نے کہا کیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم انبیاء کو وفات کے بعد زندہ مانتے ہیں وہ کہاں زندہ ہیں ہم بھی آپ افاد کے بعد کہاں زندہ ہیں بولو نا اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا عقیدے کا کہاں زندہ ہے قرآن کریم میں ہے وہ اللہ کے پاس ہے خبروں میں تو نہیں ہے تمہارا عقیدہ ہے کہ خبر بھی زندہ ہے اور قرآن میں آتا ہے شہید کہاں زندہ ہے بولو تو وہ کہتا ہے کہ زندہ آپ بھی مانتے ہو زندہ ہم بھی مانتے ہیں تم وہاں مانتے ہو جہاں اکابر کہتے ہیں اور ہم وہاں مانتے ہیں جہاں قرآن کہتے ہیں سبحان اللہ ہی پٹھا لے تو ٹھیک ہے یہ چلتا رہے گا سمجھ آئے اس کے اعتراض وہ کیا کہتا ہے کہ ہم بھی زندہ مانتے ہیں اور آپ بھی تم کہتے ہو وہاں زندہ جا بزرگ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہاں زندہ جا قرآن کہتا ہے تم کہتے ہو قبروں میں ہم کہتے ہیں الین میں تو ہم الگ پاس مانتے تم قبروں مانتے ہیں دلیل تو ہماری ہے میں نے اس سے پوچھا آپ زندہ کہاں مانتے ہیں مجھے کہتے ہیں الین میں میں نے پوچھا اللہ کہاں ہے جہاں اللہ ہوگا وہاں شہید ہوں گے نا قرآن کیا کہتے ہیں وہ کہاں زندہ ہے تو جہاں اللہ وہاں ہوں گے نا میں نے کہا تم بتاؤ اللہ کہاں ہے میں نے کہا تم میں زندہ ہے قرآن اللہ کے پاس تو جہاں اللہ ہوں گے وہاں ہوں گے نا مجھے بتاؤ اللہ کہاں پر ہے کہتے ہیں جی ہر جگہ تو میں نے کہی تو پھر بریلوی کا قیدہ ثابت ہوا وہ کہتے ہیں ولی ہر جگہ ہوتا ہے حاضر ناظر ہوتا ہے نبی حاضر ناظر ہوتا ہے تو ان کا قیدہ ثابت ہوا نا قرآن کہتا ہے اللہ کے پاس زندہ ہیں اللہ کہاں پر ہر جگہ تو وہ کہاں پر ہوں گے ہر جگہ ہوں گے تو میں نے کہا تمہارا قیدہ ثابت ہے ہمارا یہ تو بریلویوں کا ثابت ہو گیا اور ہنس گیا میں نے کہا یہ عجیب بات ہے وہ اللہ کے نبی کو ہر جگہ پہ مانے تو آپ کہتے ہیں شرک ہے آپ کہتے ہیں وہاں زندہ جہاں اللہ ہے یہ تو ولی بھی ہر جگہ پہ ثابت ہو گیا اگر نبی کو ہر جگہ ماننا شرک ہے تو ولی کو ہر جگہ ماننا تو بڑا شرک ہوگا اب بتاؤ تو مواہدہ ہے تو مشرک ہے مجھے کہتا ہے جی آپ جواب دیں میں نے کہا سوال میرا ہے میں کیوں جواب دوں تیرے سوال پر میں نے سوال کیا تو صاف کر اب جتنا بھی ان کو پڑھایا تھا وہ علم تو جواب دے گیا اگلا نہ پڑھایا تھا نہ وہ جواب دے سکتا تھا وہ کچھ خاموش ہو جو میں نے کہہ نہیں دوں گا جاؤ آپ نے کسی شیخ اور سے پوچھو جا کر پھر ہمارے پاس آؤ پھر بات کریں گے میں کوئی تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ تمہارے سوال پورے سمجھاتا پھر جاؤ جا کے بات کرو اب میں آپ کو بات سمجھانے لگو آپ اس کو سمجھو قرآن کریم کہتے بل ربہم رب شاسا ہے اللہ کے پاس یا آئندہ ربہم یور کے ساتھ میں لو تو کہیں گے وہ زندہ ہے اللہ کے پاس رزق دیا جاتا ہے جس طرح کرو بات تو ایک ہی ہے کی طرح سمجھو یہ اندا کا مطلب کیا ہوتا ہے امدا کا مانا سمجھ آ گیا آپ دیکھیں کتنے سوالات حل ہوتے ہیں اندا کا مطلب کیا ہوتا ہے میں اس میں دو تین چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ کا مانا سمجھنے میں آپ کو آسانی نمبر ایک اگر کسی شخص کو آپ ملنے کے لیے جائیں اور وہ شخص گھر میں نہ ہو ان کا بیٹا ہو آپ اس کے بیٹے سے پوچھو کہ آپ کے ابو جان کہاں پر ہیں وہ کہتے ہی ہیں جی حیدرآباد کے آپ اس سے پوچھتے ہیں دادا ابو کہاں پر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ میا کے پاس ہیں ابو جان کہاں پہ اور دادا ابو اللہ میاں کے پاس کا مطلب کیا ہے قبر میں خبر میں اس کا معنی کیا ہے فوت ہو گئے خبر میں چلے گئے اس نے کیوں کہا کہ ابو جان حیدرآباد ہیں اور دادا ابو علامیہ کے پاس ہے یہ اس نے کیوں کہا دونوں میں فرق کیوں کیا اچھا اسی طرح آپ ایک کنال جگہ خریدتے اس میں پانچ مرلے کی مسجد بناتے ہیں اور پندرہ مرلے کا اپنا مکان بناتے ہیں یہ کنال جگہ آپ نے خریدی ہے ایک کنال پہ پیسہ آپ نے لگایا ہے تعمیر آپ نے کی ہے اور جب تعمیر مکمل ہو جاتی ہے پانچ مرلے کی مسجد اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں پندرہ مرلے کا مکان بنا دیتے ہیں تو دونوں کا نام بدل جاتا ہے یہ کس کا گھر ہے یہ جی میرا گھر ہے یہ کس کا گھر ہے کیوں وجہ پیسے آپ نے دونوں پہ لگائے ہیں خرچ آپ نے کیا ہے ایک اللہ کا گھر ہے ایک آپ کا گھر ہے آپ کا گھر ہے کہ آپ رہتے ہیں اللہ دھواں نہیں رہتا اللہ کا گھر کیسے بن گیا فرق ہو گیا نا دونوں یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں یہ ہمارے معاشرے میں چل نہیں اس سے پہلے میں قرآن کی ایک دو باتیں بہت سارے واقعات قرآنی آیات بہت ساری ہیں میں نے تو پہلے کہا تھا نا کہ وقت زیادہ چاہیے میں اس اشارہ کروں آپ اہلیلم ہے پھر آپ اس پہ مزید دلائل اکٹھے کر لیں حضرت مریم علیہ السلام کمرے میں بند ہیں زکریہ علیہ السلام دعوت کے لیے گئے ہیں باپ اس تشریف لائے ہیں کمرہ کھولا ہے حت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل موجود تھے اسلام نے پوچھا یا مریم اللہ کے حاضا مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں من عند اللہ اللہ کی طرف سے جو روزانہ کھانا زکری علیہ السلام دیتے تھے وہ کسی کی طرف سے ہوتا تھا جی اور آج پھل کس کی طرف سے یومیہ کھانے کو نہیں کہتی اللہ کی طرف سے آج کے پھل کو کہتی ہے اللہ کی طرف سے حالانکہ دونوں اللہ تعالیٰ دے رہے آپ یہاں سے پنجاب خیبر پختونخوا بلوچستان کشمیر جو بھی آپ کا علاقہ آپ وہاں گئے تھے اور بائی ایئر یا بائی بس آپ واپس پہنچے کم آئے بھائی آج رات آئے کیسے آئے الحمدللہ للہ سے پہنچ گیا بالکل آپ آ رہے تھے جہاز بھی اب بس پہ آپ آ رہے ہیں حادثہ ہو گیا ڈرائیور گاڑی چلاتے سو گیا سخت لگی گاڑی ٹوٹ گئی اور آپ پہنچے کوئی کیسے آئے کہتے ہیں بس اللہ نے پہنچا دیے جو ٹھیک ٹھاک ہیں پھر کون پہنچاتا ہے کبھی کو کہتے ہیں اللہ نے پہنچا دیے کوئی آپ کے مہمان آئے بھائی کیسے آئے بس اللہ نے پہنچا دیے کوئی بھی نہیں کہتا کتنا کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے خیریت کے ساتھ پہنچ گیا الحمد بہت اچھا سفر ہوا لیکن یہ نہیں کہتا اللہ نے پہنچایا اور اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے گاڑی ٹوٹ جائے دس بندے مر جائیں اور آپ گھر پہنچ جائیں آپ کیا کہتے ہیں بس اللہ نے پوچھا دی اللہ نے ایسے ہی کہتے ہیں یہ فرق کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ وجہ ذہن میں آ جائے اس سوال کا جواب پھر بہت آسان ہے جو اس نے مجھ سے کیا تھا اندا رب پر قرآنی اصطلاح ہے کہ امدا ربہم یا ان اللہ استعمال کہاں ہوتا ہے دنیا میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے دنیا میں ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے اور مالک بعض چیز ایسی ہیں کہ جن کا ظاہری مالک بھی اللہ ہوتا ہے اور بعض ایسے جن کا ظاہری مالک بندہ ہوتا ہے دنیا میں ہر چیز پہ حقیقی اختیار اللہ کے ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ظاہری اختیار اللہ بندے کو دے دیتے ہیں اور بعض ایسے جن پر ظاہری اختیار بھی اللہ کا رہتا ہے حقیقی اختیار تو ہر چیز پر اللہ کا ہے جن چیزوں پر ظاہری اختیار بھی اللہ کا ہو اس کی رسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور جس میں ضائع اختیار بندے کا اور رشوت بندے کی طرف ہو جاتی ہے یہ آپ اصور ذہن میں رکھ لیں اب ساری باتیں آسان ہیں ابو جی کہاں گے دادا ابو کہاں گے کیوں ابو جی مرضی سے گئے ہیں مرضی سے آئیں گے دادا ابو نہ مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آئیں گے اب نسبت بدل گئی سمجھ آ اس لیے کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہے وہ حیدرآباد کیا ہے یہ نہیں ہے کہ حیدرآباد اللہ نہیں ہے قبرستان میں اللہ ہے اللہ تو ہر جگہ پر ہے لیکن ابو کو یہ نہیں کہ اللہ کے پاس گیا کیوں ابو مرضی سے گئے ہیں اور مرضی سے یہ بات سمجھ آئی اور وہ جو ایک کنال کی جگہ لے کر پندرہ مرلے کا مکان پانچ مرلے کی مسجد یہ اللہ کا گھر ہے یہ میرا گھر ہے کیوں میں اپنے پندرہ مرلے کے گھر کو بیچ سکتا ہوں وہ جو پانچ مرلے کا وف کیا اس کو نہیں بیچ سکتا ہوں. پندرہ مرلے کی جگہ ہدیہ کر سکتا ہوں پانچ مرلے میں نہیں کر سکتا تو پندرہ مرلے کی جگہ میں نے خریدی اور بنائی اس پہ اختیار میرے ہیں اور جو پانچ مرلے کی خریدی اور بنائی اس پہ میرے ظاہری اختیار ختم ہو گئے ہیں اب اس کی نسبت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف ہوگی حضرت ذکری علیہ السلام روزانہ مریم کو کھانا دیتے اپنے اختیار سے دیتے تھے تو نسبت ان کی طرف ہوتی اور آج جو پھل آیا اس میں کسی بندے کا ظاہری کوئی اختیار نہیں تھا اب نسبت اللہ کی طرف ہو اسی طرف میں ہوا میں نے ہند علّہ یہ اللہ کی طرف سے ہے معمول کی گاڑی آپ کو لے کر آئی بندہ گاڑی چلا رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے اس سے اختیارات ہیں الحمد پہنچ گیا اور ڈرائیور چلا رہا ہو چلاتے سو جائے ٹوٹ جائے گاڑی اور اس میں سے ایک بندہ بچ جائے اس میں بندے کا اختیار ہے اس نے کہہ دیں آج اللہ نے پہنچایا اس لیے کہ ظاہر اختیار بندے کے ختم ہو گئے تھے خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ رات اپنی بیگم سے کہا ان بن خامد بیوی میں ہو جاتی ہے خان نبی ہی کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے ساتھ کبھی ایسے معاملات آئے ہیں کہ آپ ایک مہینہ مس نبی کے اندر گھر نہیں گے تو کوئی معاملہ تھا تو ایسے ہوا نا ایسا ہو جاتا ہے لیکن اس کی برشیری حدود ہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے حضرت خلیفہ ہرون رشید کے انبن ہو گئے اس نے بیوی کو کہہ دیا بھائی کل سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے میری حدود سے نکل جا تجے اپنی اوقات سمجھ جائے نہ نکلی تجھے تین طلاق غصے میں کہہ دیے جب غصہ ٹھنڈا خلیفہ بھی پریشان بیو بھی بیوی پریشان کیوں وہ سمجھتا رہا تین طلاق تین ہوتی ہے وہ سمجھتا رہا تین طلاق بادشاہ بھی سمجھ رہے تین طلاق تین ہوتی ہے. ایسے ہے نا ایک دور وہ تھا بادشاہ بھی سمجھتا تین طلاق تین ہے حتیٰ چور بھی سمجھتے کہ تین طلاق تین کتنا مارو واقعہ امام سر کے دور میں کچھ بندوں نے ڈکیتی ماری چوری نہیں ڈکیتی ماری چوری اور ہوتی ہے ڈکیتی اور ہوتی ہے ڈکیتی تو سینہ چوری سے ہوتی ہے نا چوری چھپ کر ہوتی ہے وہ ڈکیت تھے چور بھی نہیں تھے مال لوٹ رہے تھے یہ چوری کر رہے تھے مالک نے دیکھ لیا انہوں نے کہا یہ تو صبح بتا دے کہ اس کو مار دو دوسرے ڈاکو نے کہا بھی مارو مت یہ تین سو دو چھپتا نہیں ہے قتل نکل جاتا ہے مارو مت اس سے قسم لے لو کہ ابھی صبح کسی کو مت بتانا اگر تو نے ہمارا کسی کو بتایا نا فلاں نے چوری کی ہے تیری بیوی کو تین طلاق اس نے کہہ دیے میں بلاؤں تو میری بیوی کو تین طلاق چور بھی سمجھتے کہ تین طلاق دور تین ہوتی ہے یہ آج پہ اتنا گندا طبقہ ہے جو چوروں اور ڈاکوں سے بھی بدتر ہے میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا میں رنا کے لیے کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ ہے کتنے گندے لوگ ہیں جن کو ہر اتحاد میں تم شامل کر کے اپنے سر پہ بٹھاتے ہو جن نے نکاح کے نام میں زنا کا دروازہ کھولا ہے پتہ نہیں کیسے ان سے آپ پیار کرتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے ایک بندہ ایک گلی میں کوئی زانی عورتیں رکھ لے علانیاں رکھ لے کوئی اس سے پیار نہیں کرتا اور ایک تین طلاق دے کر پھر بھی گھر میں رکھے وہ زانی سے بڑا زانی ہے کوئی بندہ زنا کو زنا سمجھ کر کرے تو مسلمان ہے اور زنا کو نکاح سمجھ کرے اس کے تو ایمان کا خطرہ ہے ہم پھر بھی ان سے پیار کرتے ہیں بھی علمی اختلاف ہے کیا علمی اختلاف ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ دلیل سے نہیں مانتا وہ بھی علمی اختلاف ہے حضور کے بعد کوئی اور نہ مانتا ہے وہ بھی دلیل دیتا ہے وہ بھی علمی اختلاف ہے جو صحابہ بھی بکتا ہے دلیل سے بکتا ہے وہ بھی علمی اختلاف ہے یہ تو سارے علم اختلاف ہوگی اختلاف رہ کون سا جاتا جی علمی اختلاف ہے علمی عجیب تو ہم نے اختلاف ہے اور اگر میں علمی اختلاف ہے کروں، نا نا نا، یہ فرقہ ورید تو دلیل سے توڑ رہے ہماری بات بھی آپ مان لیں خیر حضرت امام صاحب اللہ علیہ درمیان بھی واقعہ آ گیا تو امام صاحب خصوبہ مالک مکان نے کہا جی میں جانتا ہوں کہ اس نے چوری کی ہے لیکن میری مجبوری ہے امام صاحب تو فکر نہ کرانے دار کو بلایا محلے کے لڑکے ڈٹے کیے اور اس کے بعد کا بھی سب کو مصر میں جمع کرو اسے کہا تو درازے پکڑا ہو جا ہم ایک ایک بندہ باہر نکالیں کہ پوچھیں گے چور ہے کہنا نہیں چور ہے کہنا نہیں جب چور آ جائے چپ ہو جانا کوئی کہ دروازے گزارتے ہیں چور ہے کہا جی نہیں چور ہے نہیں چور ہے یہ نہیں اس نے چوری کی ہے چپ ہو گیا امام سر گیس کو پکڑو امام صاحب چوروں کو پکڑتے ہیں تو چور تو پھر پریشان ہو گئے نا ان کے نام سے چور کیوں پریشان نہیں ہوگی امام صاحب کا نام سن کر اب دیکھو چور بھی پکڑا گیا اور بیوی کو تین طلاق بھی تو خلیفہ ہنوشید کا غصہ ٹھنڈا ہوا اب خلیفہ کی بیگم نے خاضی امام ابو یوسف کے پاس بھیجا پیغام امام خلیفہ کے سب سے بڑے شاگرد کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آگیا گیا ہے تو آپ اس کا حل نکالیں امام صاحب نے ابو یوسف نے پیغام بھیجا کہ خلیفہ کی بیوی سے کو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے درمیان میں کسی بندے کو نہیں بتا سکتے تو میں خود آنا پڑے گا بادشاہ کی بیوی بھی ہو مجبوری ہے ٹھیک ہے جی کب آؤں کاسر کے بعد اور مغرب سے پہلے آؤ ٹھیک مغرب سے پہلے آئی امام یوسن فرمایا بھی مسجد میں کونے میں جیسے تھکاف کی جگہ پردہ بنا دو اور خلیفہ صاحب بھی وہاں بٹھا دو آ گئی اب بیٹھ گئی تو امام یوسین فرمایا کہ یہاں بیٹی بیٹھو تمہاری بات سنتے ہیں ابھی ذرا اذان ہو لے پھر تمہاری بات سنا جی اذان سے پہلے اذان ہو لے پھر سنتے حضرت ابو الحمد اللہ نے جب اذان ہوگی کہا بیٹی کیا بات ہے وہ رونے لگ گئی کب روتی کہ مسئلہ بتاؤ کہا جی اب تو مسئلہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر بتاؤ تو صحیح اس نے کہا میرے شور نے کہا تھا غروب شم سے پہلے میری حدود سترہ سے نکل جاؤ وہ کرنا تین گیا میں اپنے حدود کی سلطنت کے اندر وہ شوہر کی اب کیا مسئلہ بتائیں گے کہ میں بھی اس نے فرمایا کہ بیٹی گھر چلی جاؤ تمہیں ایک طلاق بھی نہیں ہوں راجی کیوں کہا تمہارے شوہر کی آدھی دنیا پر حکومت ہے لیکن جہاں جہاں مسجد ہے نا وہاں اس کی حکومت نہیں ہے تو ہم نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تمہیں حدود سلطنت سے نکال لیا ہے اس لیے کوئی طلاق نہیں جاؤ گھر سمجھ آئی بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے لیکن مسجد سے باہر مسجد میں حکومت صرف اللہ کی ہے میں یہ اندا پہ بات سمجھا رہا تھا کہ اندا کا مطلب کیا ہے اب آپ اندا کا معنی سمجھیے نا اب سمجھو لنزین قطلوفی سبیر اللہ اموات ان دربے یا ان دار رب کا معنی یہ نہیں ہے جہاں اللہ وہاں, وہاں وہ یا ان دربے میں قرآن اصطلاح ہے یعنی ان کی حیات ایسی جگہ پر ہے جس حیات میں بندے کا کوئی دخل نہیں دنیا میں بندہ جیتا ہے نا آپ دو دن کھانا کھانا چھوڑ دیں کتنی دیر تک جیئیں گے اپنا گلا پکڑ لیں سانس لینا چھوڑ دیں جی سکتے اور خبر میں زندگی بغیر سانس کے ہے آدمی سانس نہیں لیتا وہ زندگی کی نوعیت بالکل مختلف ہے اور میں وہ ایسی جگہ پر زندہ ہیں جہاں حیات میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہیں ان دربیم کمانا اس حیات میں بندے کو کوئی دخل ہے ایسی ان کو رزق اللہ کے پاس ملتا ہے اللہ کے پاس رزق کا کمانا یہ ہے کہ میں بندے کو کمانا نہیں پڑتا محنت نہیں کرتی پڑتی بغیر کمائے خود بخود ملتا ہے یہ ہے ان دربیم کمانا اب سمجھ آ گئی یہ ان دربیم سمجھ آ جائے کتنے اشکار ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں اور بہت ساری بیسے سے سیسی منسلک ہے لفظ آئندہ پہ میں آگے مفتا سے کہہ رہا تھا میری خواہش ہوئی تھی کہ آپ علماء جمع کریں اور مجھے بولنے کا موقع دیں پھر اس پر علماء آپ نے پورے سوال کریں تاکہ ان کے عقائد کے معاملے مات کھلے اور سمجھے ہمارے کابل کے عقائد کیا ہیں یہ نہیں کہ فلاں پیدا قرآن خلاف ہے فلاں کسی چیز کے خلاف ہے بات سمجھ آ گئی اب میں نے آیت پڑھی تھی دی ان دین دین اللہ کے پاس اسلام ہے ہمارے یہاں دین اسلام نہیں ہے اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تبدیلی کا اختیار بندے کو نہیں ہے یہ حمان ان دلہ کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں تو دین اسلام ہے ہمارے دین کوئی اور چیز ہے اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے یعنی دین میں بندے کو تبدیلی کا کوئی اختیار ہرگز نہیں ہے آج دنیا میں ایک معاملہ چل رہا ہے اور یہ معاملہ مکہ میں حضور کے ساتھ بھی چلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ احوال اللہ کے نبی کے ساتھ آئے تھے مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے جب بڑے بڑے اسٹیج پر بولنے والے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے حالات کے لیبن اسرائیل میں جانا پڑے گا صابر حضور میں ہماری کوئی مثال نہیں تعجب ہوتا ہے اسی بات سن کر جو بات آج کی جاری ہے نا یہ حضور پاک کے دور میں تھی اس دور میں کیا تھا مشرقین یہ بات کہتے تھے آپ ایسا کرو یا قرآن کریم کی جگہ کوئی اور کتاب لاؤ اور یا اس کو بدل دو ہے یا نہیں ہے نا گیارہویں بارے میں ہے یا اس کی جگہ کوئی اولہ اور بد ہو تبدیل کرو یا کچھ کمپرومائز کرو اللہ کے نبی نے کیا فرما ہے نبی ان سے کہو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے نہ میں قرآن بدل سکتا ہوں نہ اس میں کمپرومائز کر سکتا ہوں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور میں یب غیر اللہ دین ع غیر الاسلام دین ان من میں اس کے علاوہ کوئی دین قبول کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ تیار نہیں ہوں میں نے دین کامل کیا اس کے نام اسلام اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو میں نے صرف یہ بات سمجھائی ہاں اسلام ہے اس کا معنی سمجھ گیا دین اللہ کے اسلام کا معنی کیا ہے بندہ اس کو بدل نہیں سکتا بندے کی اختیار میں نہیں ہم گرفتاری دے سکتے ہیں ہاتھ کنی پہن سکتے ہیں چمڑا ادڑوا سکتے ہیں دین بدل نہیں سکتے کیوں ہمارے بس میں نہیں ہے ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یقیناً کچھ نہ کچھ کر لیتے ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کیا کریں بتاؤ ہم کچھ پیسے لے لیتے کچھ سہولت لے لیتے کچھ گنجائش لے لیتے لیکن ہمارے بس میں ہو تو بے نا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں کیسے تبدیل کریں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق تا فرمائیں اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی کہ تو فرمائے کہ دین میں ہمارے تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے دین صرف دین اسلام ہے اسی کو ہم نے رکھنا ہے اسی کو لے کر چلنا ہے میرا دل کرتا ہے میں اشارہ کر دیتا ہوں تفسیر پھر کے سفر میں صحیح دو لفظ سن لیں ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب دین کسے کہتے ہیں مذہب کسے کہتے ہیں ان میں فرق ہے ان میں فرق ہے جو فرق نہیں سمجھتے غلط فہمی کے شکار ہیں ہم فرق نہیں سمجھتے ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے جب بھی دین پر حملہ ہوتا ہے نا شریعت دے حملہ کرنے والا سمجھتا نہیں ہے اور ہم جواب نہیں دے سکتے ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی جواب کیسے دیں دین اور مذہب میں کیا فرق ہے منسوخات کا نام دین ہے اشتہادیات کا نام مذہب ہے سمجھ گئی علماء تو آرام سے سمجھیں گے نا عوام ہر بات نہ بھی سمجھے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا میں نے آپ میں خیر میں نے یاد آپ میں نے علمی لطیفہ سنایا تھا کہ یہ ہم تھانوی رحمت اللہ ایک بیان کیا تو ایک مولوی صاحب نے اعتراض کیا اتنا علمی بیان آپ نے عوام میں کیا عوام سمجھی نہیں فائدہ کیا ہوا الانی فرما سمجھ گئے تو اچھا نہیں سمجھے تو بہت اچھا اس مولوی صاحب نے کہا ہمیں تو آپ کو جملہ بھی سمجھ گیا سمجھ اچھا نہیں سمجھا بہت اچھا ہم تو آپ کو جملہ بھی نہیں سمجھ سکے الانی فرمائے مولوی صاحب اگر یہ میرا بیان سمجھ گئے تو اچھا مسئلہ سمجھ آ گیا اگر نہیں سمجھے تو بہت اچھا آج کا مسئلہ نہیں سمجھ آیا ان کو یہ سمجھ آ گیا مول اشرف علی عالم کتنا بڑا جو ہمارے مذہب کا ہے یہ کبھی دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے یہ لوگوں سے کہیں گے ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے علماء ہیں یہ دائیں بہنی دیکھیں گے آج کا مسئلہ نہ سمجھ آئے یہ تو سمجھ آ گے ہمارا مذہب کے پاس علم کتنا ہے اب یہ دائیں بہین دیکھیں گے تو دین کس کا نام ہے ممسوسات لفظ یاد کر لو میں ترجمہ سمجھاؤں گا میں نے زہر کے بیان میں بھی کہتا کہ جب میں کوئی بات کیا تو پریشان نہ ہوا کرو ہو. میں جب تک سمجھا نہ لوں میں سٹیج نہیں چھوڑتا اور اس کا معنی یہ نہیں کہ میں رگڑتا رہتا ہوں پورے وقت بات بھی ختم کرتا ہوں. دین نام ہے منصوصات کا مذہب نام ہے اشتہادیات کا لفظ یاد رکھو مطلب یاد ہمارے ہاں عقائد اور مسائل وہ ہیں کہ جو پرانے کریم کی آیات کے اندر ہیں حدیث کے اندر صاف صاف آئے جو قرآن کریم اور حدیث میں صاف صاف آ جائے اسے کہتے ہیں منسوس اسے کیا کہتے ہیں اللہ ہے یا نہیں بولو یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں اللہ ہے یہ دیکھ یہ منسوس ہے جنت ہے یا نہیں بولو یہ منسوس ہے جہنم ہے یا نہیں یہ کیا ہے منسوس تو جو نمازیں کتنی ہیں یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں اسے کیا کہیں گے منسوخ اچھا کس سے نماز ٹوٹتی ہے کس سے نہیں ٹوٹتی نئے نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں یہ تو قرآن حدیث میں نہیں ہوتا نا روزہ فرض ہے بولتے جاؤ کہاں لکھا ہے قرآن کریم میں اچھا اگلا مسئلہ انجیکشن نکالیں تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں یہ قرآن میں لکھا ہے یہ کہاں پر ہے یہ اشتہاد ہے یہ قرآن حدیث میں صاف نہیں ہے نکالنا پڑتا ہے تو جو عقائد اور مسائل قرآن اور احادیث میں آئے نا صاف صاف آیات آئے انہیں کیا کہتے منصوص اور جو قرآن کریم حدیث پاک کے اوپر نہ ہوں ان کو نکالنا پڑے اسے کہتے اجتہادیات اجتہادیات کا نام مذہب ہے منسوسات کا نام دین ہے ابو حلیفہ کا مذہب مالک کا مذہب شافی کا مذہب امام احمد کا مذب. مذہب مذاہب کتنے اور دین کتنے ہیں ادیان عربا کوئی نہیں کہتا مذاہب اربا کہتے ہیں جن گدوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ مذاہب اربا پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ عریفا الگ دین کھڑا کر لیے امام شاہ الگ دین کھڑا کر لیے مانا تمہیں سمجھ نہیں آتا اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہیں آپ کو تمہیں فقہ اٹھا کے دیکھ لو لکھا ہوگا حاضا مذہب مذہب و بحریفہ کہیں لکھا نہیں ہوتا حاضہ دین و بحریفہ نے جو فکہ دی ہے اسے دین نہیں کہتے اسے مذہب کہتے اور مذہب دین کے مخالف نہیں ہوتا دین میں سے ہوتا ہے مخالف ہونا اور ہے اور میں سے ہونا اور ہے ایک باپ اور ایک بیٹا ہے بیٹا باپ کا مخالف ہے یہ کہاں سے آیا باب یہ باپ سے آیا یہ اخر جو سلب رائے یہ ماں سے آیا ہے ان کو ماں اور باپ کا دشمن مت سمجھو اسی میں سے نکلا ہے فقہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے قرآن حدیث سے نکل گیا ہے تو یہ مخالف تھوڑی ہے کو دے جی باپ بیٹے کا مخالف نہیں مخالف نہیں ہے جس طرح ماں اور باپ کے وجود سے اولاد نکل دی ہے اس طرح قرآن کریم حدیث مبارک سے فقہ نکلتی ہے اس کو اشتہاد کہتے ہیں اس کو دین کہتے ہیں اس کو اولاد کہتے ہیں اس کو ماں باپ کہتے ہیں مخالفت نہیں ہوتی اس لیے منسوخات کا نام دین ہے اشتہادیات کا نام مذہب ہے مذاہب چار ہیں دین چار نہیں ہے دین ایک ہے اور مذہب چار ہیں دینوں میں اختلاف نہیں ہوتا مذاہب میں اختلاف ہوتا اب یہ بات سمجھ نہیں آتی واد دیاں اکٹھا ہونا چاہیے اکٹھا ہونا چاہیے اکٹھا ہونا چاہیے بھائی کیا اکٹھا ہونا چاہیے دین ہے یہ کم الگ ہے ہی نہیں تو امام منیفا امام شافی امام مالک امام احمد ان کے دین ایک ہے یا الگ الگ ہے تو پھر ہمیں اکٹھا تم نے کیا کرنا ہم تو آئی اکٹھے اشتہار بھی اگر اکٹھا ہو تو پھر اشتہاد ہے کیا وہ تو دین ہو گیا اگر سب کا اشتہاد بھی ایک ہو جائے تو اشتہاد ہوا یہ دین ہوا یا مذہب ہوا وقت کم ہے میں نے صرف اشارہ کیا ہے اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق فرمائے اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا امام منیفا کا مذہب امام احمد کا مذہب یہ بھی قرآن میں یہ بھی قرآن کریم میں قرآن کریم نے خود اس پہ لفظ استعمال کیا ہے ہمارے دلائل کتنے ہیں میں ہاں انگلی کھڑی کر رہا تھا کہ آپ کو ٹینشن نہ ہو کتنے نمبر ایک قرآن نمبر دو سنت سنت نمبر تین اجماع نمبر 4 اب قران کریم کی آیات دیکھو تبو ما انزل الیکم من ربکم یہ قران ہے قران کی اتباع کرو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی سنت کی اتباع کرو اور جب اجماع کی باری آئی فرمایا جو شاد کی رسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غیر سبيل المؤمن یا غیر المؤمنین یہ درمیان میں سبيل आ गया ना جب قیاس کی باری ائی و من انا لیا یا یا یا من انابا بولو سبیلا سبیل کا مان ہے راستہ مذہب کا مان ہے راستہ جب قرآن اور سنت کی باری آئی ہے درمیان میں لفظ سبیل نہیں آیا درمیان میں لفظ سبیل نہیں آیا اور جب اجماع اور قیاس کی باری ہے درمیان میں لفظ سبیل آیا ہے قرآن اور سنت سے دین ہوتا ہے اور اجماع اور قیاس سے مذہب ہوتا ہے قرآن اس کو مذہب کہا ہے اسے دین کہا ہے بل جی فینا نہ نہ یہ سبل کیوں فرمایا سبیر کیوں نہیں فرمایا اگر اس سے مراد دین ہوتا اللہ سبیل فرماتے اس کا معنی مذاہب ہے اس نے فرمایا جاہدو جاہدو جاہدو نہ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی کہ تفریح فرمائے دین ایک ہے مذاہب چار ہے مذاہب کتنے اور چار مذاہب امت کو روک دو فرقہ کا بند ہو جائے گی دروازہ کھول دو گے پھر ایک نہیں پھر ہزار فرقے پیدا ہو جائیں گے اللہ رب ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ والسلام علی رسوله و علی الہ و اے اللہ جو کہا سنا سمجھنے کی عمل کرنے کی پہلانے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ اس مسجد کو دینی مرکز بنا اس کے فیض کو عام فرما مفت اختصاض کو جتنے ان, ان کی سادیاں کی کاشفوں کو قبول فرما اجمائیں برحمت گیا ارحم الراحمین